السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ, الحمدللہ. نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی جس موضوع پہ لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اسی سے میں بات آگے بڑھاؤں گی اسے شرک کہتے کس کو ہے بائی وی شرک ہوتا کیا ہے ایسوسی پارٹنر ود اللہ شرک بیسیکلی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں یا قبروں کا مل کے کام کرنا یعنی جوائنٹ ایفرٹ جوائنٹ وینچر کہ لیں عام زبان میں جوائنٹ وینچر جوائنٹ وینچر کیا ہوتا ہے جوائنٹ وینچر کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز ساتھ مل کے شروع کرتے ہیں یا آپس میں اس کو شیئر کرتے کسی ایک کام میں ایک سے زیادہ لوگوں کا شریک ہونا دو ملکیتوں کو بہن ملا دینا شرکا اور شراکت یہ جو عام طور پر کمپنی کا لفظ ہوتا نا کمپنی تو آپ نے دیکھا ہوگا ارب ملکوں میں جو وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں ان میں شریکہ کا لفظ لکھا ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس کو اس بزنس کو ایک سے زیادہ لوگ اون کرتے تو پھر اللہ تعال کے ساتھ شرک کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کچھ قوتیں ہیں وہ قوتیں مثلاََ کیا ہوتی ہیں کچھ وزبل اور کچھ نان وزبل جن کے اندر اتنی طاقت یا ایسی پاورز ہیں جو ان چیزوں کو اپنے اختیار میں لے لیتی ہیں تصرف کر سکتی تصرف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر سکتی ہیں اس کو پھیر سکتی ہیں کسی آئی بھی چیز کو پھیر سکتی ہیں جو چیز نہ آ رہی ہے اس کو لا سکتی ہیں یعنی ان کے پاس بھی ایسی پاور ایسے اختیارات ہیں ایسی قوتیں ہیں ایسے طریقے ہیں کہ وہ بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے صحیح دین کے مطابق یا توحید کے مطابق کچھ واضح ہوئی بات اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں سیر کیا ہے پھر تاکہ آپ کو خود سمجھ آئے تو پھر آپ اچھی طرح آپ کو نظر بھی آنے لگے گا پھر مثلا ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جتنی قسم توحید کی اتنی پھر شرکی بھی ہو جائے گی تو اب توحید ربوبیا جو ہے کہ اللہ رب ہے تو اس میں شرک کیا ہوگا اگر اللہ کریٹر ہے تو کوئی اور بھی کریٹر ہے اب دو طرح کے لوگ ہیں نا ایک تو وہ ہیں جو مختلف مذہبی نظاموں یا توہمات میں گرفتار ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں اللہ اولاد دیتا ہے زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں کہتے ہیں نا اچھا تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں مثلا جو مذہبی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر جب شرک آتا ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کون اولاد دے سکتا ہے پیر فقیر بزرگان دین وغیرہ اسی لیے لوگ کہاں جاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اگر وہ زندہ ہوں یا مر جائیں تو ان کی قبروں پہ جاتے ہیں کیا سوچ کے کہ وہاں جانے سے کیا ملے گا اولاد ملے گی. اب سمجھ آگے نا شرک یعنی توحید کیا ہے کہ پیدا صرف اللہ کرتا ہے زندگی صرف اللہ دیتا ہے لیکن ان کے خیال میں کسی اور کے پاس بھی اختیار ہے اور وہ بھی دے سکتا ہے وہ تو نام بھی رکھتے ہیں پیران دیتا یا عبد شمس وہ جو دور جاہلیت میں نام رکھتے تھے عبد یغ عبد النبی کے لوگ نام رکھتے ہیں عبد الرسول جی ٹھیک ہے نا سمجھ آگے تو یہ مذہبی گروہ ہے اچھا مذہبی گروہوں کے علاوہ جو فلسفی اور سائنٹسٹ ہیں وہ کس طرح کا شرک کرتے ہیں مثلا اللہ خالق ہے وہ کیا کہتے ہیں یا یعنی یا تو کوئی چیز خود بن گئی تو مطلب وہ جو خود بنی ہے تو وہ بھی تو اللہ بن گئی نا ایک طرح سے وہی کریٹر بن گئی خود کو خود بنا لیا وہ بھی کریٹر یہ بھی شرک ہو گیا یا پھر مدر نیچر یا کوئی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جب انٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ کلونگ کا سنا ہوا نے جب ڈالی بنائی گئی تھی تو کیا کہا تھا سائنٹسٹ نے آپ کو پتا کچھ جگہوں پہ بینرز لگے تھے گاڈ فار سیل تو انہوں نے کیا سمجھا کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں اب انسان یا جانور ہم بھی لائف دے سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا جب ڈالی کے ماں مری تو وہ بھی ببو ہی طلبی کبر کہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا تو وہ آج ہی آ گئے ان کے پاس کوئی حل نہیں کوئی نسخہ نہیں کہ ہم موت سے بچا سکیں کریٹر تو وہ ہوتا ہے جو کریئٹ کرے وہ ہمیشہ کے لیے کرے اور موت اسی کے ہاتھ میں ہو جو زندگی کا مالک ہو موت کا مالک بھی ہونا چاہیے یا نہیں نمرود نے کیا کہا تھا انا احیے وہ امید میں زندہ کرتا ہوں میں ہی مارتا ہوں وہ ایک دو قیدی لایا ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا اور کہا دیکھا نہیں کہ جس کو میں نے چاہا چھوڑ دیا جس کو میں نے چاہا مار دیا فران نے کیا کہا تھا انا رب کو مل آ تو یہ سارے شرک کی قسمیں کیا ہے شرک ربوبیہ سمجھ آ گئی تو کریشن ہے تو کریشن کے اعتبار سے شرک کی اقسام آپ ایک مائنڈ میپ بنا سکتے ہیں کہ مختلف لوگ کیا سوچتے ہیں فلسفی یا سائنٹسٹ کیا سوچتے ہیں اور ان کے ہاں کیسا شرک پایا جاتا ہے نیچر یا پرست یا جو مادہ پرست ہیں ان کے یہاں شرک کی کیا قسمیں ہیں اسی طرح مذہبی گروہوں میں کیسا شرک پایا جاتا ہے تو ساروں کے اندر مشکل یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی اختیارات دے دیتے ہیں اللہ کی قدرت میں اللہ کی تخلیق میں اچھا اسی طرح رسک کو آپ دیکھ لیجئے باقی چیزوں کو بھی اب آپ مزید خود بھی غور و فکر یہ تو پیچھے سے میں صرف تھوڑا سا یادہانی کے لیے اور جیسے انجینئر مختلف چیزیں بناتے ہیں تو جو ٹائٹینک کا بنانے والا تو اس نے کیا کہا کہ ایون گوڈ کی ناٹ شپ تو پھر کیا ہوا جو ہوا جو سب کو معلوم تو کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے آپ کو اس کا کریئٹر سمجھنا مثبت جب اس نے موسی علیہ السلام کی تصویر بنائی تھی کون تھا مشہور آرٹسٹ مائیکل انجلک اس نے کہا تھا کہ speak Moses speak thou art complete ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ تصویر کشی سے کیوں منع کیا گیا عام طور پر ہوتا ہے نا کہ کیوں اسلام اتنا ریڈیڈ ہے وہ تصویر نہیں بنانے دیتا مجسمہ نہیں بنانے دیتا کیوں کہ وہیں سے پھر شیر کی قسم شروع ہو جاتی ہے انسان کیا سمجھنے لگتا ہے میں بھی بنا سکتا ہوں میں کریٹر ہوں میں گاڈ سے زیادہ نوزب اللہ خوبصورت تصویریں بنا سکتا ہوں اور اسی لیے قیامت کے دن کہ تم ان کے اندر روح ڈالو تو اللہ تعالی تو نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اسما میں نہ افعال میں اس کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہم نے جو لفظ پڑھا تھا نا رقیہ تو اس کے ذرا پروناسن بھی دیکھ لیجئے دیکھیے رقیہ سنگولر ہے رقا یہ رقیہ کی جمع ہے رقی مصدر ہے سن میں جمع رکا ہے کھڑی زبر کے ساتھ اور اس کی جمع رقیات بھی آتا ہے اور رقیات بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح بھی جس سنس میں بھی یوز ہو وہ سب اسی معنی میں ہیں. معنی اس کا کیا ہے منتر تاویز دم یہ اس کا لفظ ہی مانا ہے نیوٹرل نہ اچھا نہ برا ٹھیک ہے رقیہ کیا ہے دم چو منتر تاویز افسوں بھی کہتے ہیں اس کو یعنی چند الفاظ یا دعاؤں کا مجموعہ جنہیں پڑھا یا تلاوت کیا جاتا ہے پھر ان کے ذریعے پھونکا جاتا ہے یا انسان کے اوپر یا پانی کے اوپر یا کسی اور چیز پر سمجھے؟ کیا ہوتا ہے رقیہ دم تعویز منتر یہ کیا ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے اور پڑھ کر پھونکا جاتا ہے ایسے کیا جاتا ہے یا جھاڑا جاتا ہے نشرہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک یہ الفاظ یا تو قرآن سے ہوں گے یا کسی حدیث کے ہوں گے دعا وغیرہ ذکر جیسے حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے بسم اللہ عرقی کا منکل شع ان وی کا ٹھیک ہے وہ دعا آخر تک تو یہ جو لفظ ہے نا بسم اللہ ارقی کا اللہ کے نام کے ساتھ میں تم کو دم کرتا ہوں یا جھاڑتا ہوں یہی معنی بنتا نا عرقی کا بنکل شہ اب یہ قرآن کی آیت تو نہیں لیکن اللہ کا نام ہے تو چاہے اللہ کا نام ہو اسماء حسنہ ہو چاہے آیات ہوں چاہے کوئی دعائیں ہوں ان کو پڑھنا یا پھر کوئی ایسے الفاظ پڑھنا جن کا میننگ ہم کو نہ پتا ہو جن الفاظ کے میننگ ہمیں پتا ہو قرآن و سنت سے ثابت ہو ان کا پڑھنا تو جائز ہے لیکن جن الفاظ کا مطلب ہی نہیں ہے آپ کو پتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے مثلا کسی کو کوئی ایسے الفاظ آتے ہیں جن کا مطلب نہ پتا ہو لیکن ان کو پڑھ کے لوگ جھاڑتے ہیں جی ریکے میں یہ کرتے تھے چوکرے سہے کی کیونکہ جپنیز طریقہ علاج ہے نا تو انہی کے الفاظ ہے شاید اب ان کا میننگ کیا ہے سمبلز ہیں ان کے نام ہیں میننگ کیا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں بعض اوقات لوگ جنات کے نام سے ان کو پکارتے ہیں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا ایک کتاب تھی ایسی ہوتی ہے نا وہ اسلامی وظائف لکھا ہوتا ہے اور جب ان کو کھولتے ہیں تو عجیب و غریب لفظ لکھے ہوتے ہیں ستاروں کی گردی سے عملیات تو سم لل تل پتنی اس طرح کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے کوئی پتہ نہیں مطلب کیا ہے کس کو پکارا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے ایسی ساری چیزیں پڑھنا کیا ہے شرک ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے جی بچوں کی جو سٹوریز ہوتی ہیں فیری ٹیلز ہوتی ہیں اور سٹوریز ان میں بھی بعض اوقات خاص طور پر ایک مشہور نام ہے جی ہیری پوٹر تو بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کو وہ بار بار دہراتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سٹوری میں ایک بار نہیں کئی بار آتے ہیں کھل جا سمسم اب یہ اردو میں کہانیوں میں کئی دفعہ یہ لکھا ہوتا ہے کیا ہے کون کس کو کہہ رہا ہے کس نے کھلنا ہے کس قوت نے کھولنا ہے ہوں غیر مرئی قوت ہے نا بیچ میں جس کو کہہ رہا ہے کھل جا سمسم تو اس طرح کے الفاظ وہ پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پھر وہ ان کے سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کر پریکٹیکل لائف میں کسی ایسی مشکل میں وہ بھی مثلا کسی ایسی بند گلی میں جا پہنچے کہ جہاں دروازہ نہ کھولے تو وہ بھی وہی بولنا شروع کر دیں انکانشیسلی ان کے منہ پر آ جائیں اور ان نوئنگلی شرک کر رہے ہوں تو کس قدر خطرناک چیز ہے یہ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رقیہ کہتے کس کہ کو ہے اور کون سا جائز ہے اور کون سا جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ با صبر رقا لم تکن شرکن یہ اب دے دیا گیا جب تک شرک کے الفاظ نہیں تو کسی بھی رکیے میں حرج نہیں خواہ وہ قرآن کی آیات ہوں اللہ کے نام ہوں اذکار ہوں یا عام الفاظ بھی ہوں جس میں پکارا اللہ ہی کو جا رہا ہو ٹھیک ہے معلوم تو شرک کی شرط ہے اچھا تمائم کس کو کہتے ہیں تمیما کی جمع وہ کیا ہوتا ہے تمیما رقیہ اور تمیما کا فرق بیان کیجئے ہوں رکیا الفاظ ہیں جو بولے پڑے جاتے ہیں تمیما لٹکائی ہوئی چیز کو چاہے وہ گلے میں لٹکائے یا پھر چھت پہ لٹکائیں یا درخت پہ لٹکائیں تو لٹکائی ہوئی چیز خواہ وہ کوئی چمڑا ہو موتی ہو نگینے ہو یا اذکار وغیرہ ہو کسی خاص شکل کی تصویر ہو اس کے اوپر بھی آئی چھوٹی چھوٹی بازوقت بنی ہوتی ہے آپ کو پتا وہ بیڈز کے اوپر بھی کچھ تصویریں ہوتی تو ان چیزوں کو عام طور پر تاویز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تمیما کو عام طور پہ ہماری زبان میں تعویذ تعویذ لفظوں کا بھی ہوتا ہے اور تعویذ لکھ کے یا پڑھ کے لٹکایا ہو مادی شکل میں ٹھیک ہے یعنی رقیہ صرف الفاظ ہوتے ہیں جو بولے یا پڑھے جاتے ہیں جبکہ تمیما میں کیا ہوتا ہے لکھا ہوا لکھ کے لٹکایا ہوا یعنی لٹکائی ہوئی چیز مثلا کئی لوگ یہ شرکیہ چیزیں لے لیتے ہیں ان نوئنگلی جیسے وہ چھوٹا سا جوتا یا ایسے نکوش اور وہ کہتے ہیں ہماری نیت کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنا نہیں ہم تو ڈیکوریشن کے لیے لٹکا رہے ہیں تو بتائیے کہ کی کیا ڈیکوریشن کے لیے ایسی چیزیں جن میں شرک کی شباہت ہو لٹکائی جا سکتی <تصفح> جیسے ایول آئی ایولا جو پکچرز ہیں یا اس کی بنی ہوئی چیزیں ہیں کچھ تو ایسی تمام چیزیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے چاہے وہ ڈیکوریشن ہی کے لیے کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گلے سے بھی وہ جو تانت باندھ کے لٹکائی گئی تھی اس کو بھی کاٹنے کا حکم دیا تھا کہ لٹکاؤ نہیں لٹکانا منع ہے ٹھیک ہے مسلم احمد کی وہ حدیث بھی دوبارہ سنا دیتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم متولا شرکن تمائم رکا یعنی رکیے یعنی کون سے رکیے جن میں شرکیہ الفاظ ہو یعنی جھاڑ پھونک جس کو کہتے ہیں اور تاویز گنڈے اور یہ جو دم محبت جس کو کہتے ہیں یہ اصل میں وہ دم ہوتا ہے یہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے عام طور پہ عورتیں یہی تعویذ لینے جاتی ہیں مختلف لوگوں کے پاس یہ کہہ رہی ہے کہ کی چینز کے اندر چھوٹا سا جوتا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ڈیکوریشن کے لیے بیگز کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے تو اب پتہ ہی نہیں کسی کو وہ سمجھتے ہیں ایسے یہ تو ڈیکوریشن ہے حالانکہ اس کے پیچھے بھی کانسیپٹ ہے تو جو یہ پتہ چلے اٹھا کے پھینک دے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر لوگوں کو اس طرح کے شرکیہ دم وغیرہ سے منع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہیں تو ان کا اثر کیوں ہوتا ہے اس طرح تو دیکھیں جو مسلمس کے علاوہ نان مسلمس جادو کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور یہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا منتر پڑھتے ہیں اثرات تو ہیں ان کے الفاظ اثر رکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بعض بیان سحر ہوتے ہیں جادو کی طرح اثر کرتے ہیں اس میں کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا بعض اسپیکر کو آپ اگر سنیں تو بالکل وہ غلط ثلط بات کو بھی ایسے بیان کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ تو بہت اچھی ہے حالانکہ تھوڑی دیر بعد آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں یہ اس نے ٹھیک نہیں کہا لیکن اس وقت آپ بالکل مروب ہو جائیں گے تو اسی طرح شعر و شاعری بعض شعر پوئٹری گانے سن کے لوگ رونے لگتے ہیں روتے ہیں جی. وہ کیوں روتے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے بعض ڈراماز کے یا فلم کے ڈائیلاگ سن کے لوگ رونے لگتے ہیں اور بعد میں بھی روتے ہیں جب سوچتے ہیں کیوں اس کی کوئی حقیقت تھی وہ سچ تھا تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ الفاظ کے اندر اثر ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو ہمیں بحثیت مسلمان ہر چیز میں پاکیزہ چیز اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے پاک صاف اچھی حلال طیب لو کلام میں بھی گفتگو میں بھی الفاظ میں بھی دم میں بھی علاج میں بھی کھانے پینے میں بھی پہننے میں رسک کمانے میں جسمانی طور پر خیالات دل دماغ ایسی خوبصورتی کہیں آپ کو نہیں ملے گی کہ ایک ایک چیز کا معیار دے دیا گیا ہو کہ ہر چیز میں تہارت کا اہتمام پاکیزگی کا اہتمام چاہے وہ سوچے ہوں چاہے گفتگو ہو چاہے آپ کا گھر ہو چاہے آپ کے ظاہری اعزاں ہو منہ ہاتھ پاؤں چاہے آپ کے دانت ہو ناہک ہو کھان مسا بالوں کا بھی مسا کتنی صفائی ہے دن میں پانچ پانچ برتبا دھلاتے ہیں آپ کو اللہ تعالی ہوں اور اس کو فرض کر دیا وزو کو نماز کے لیے تو اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جائے اور اس کو ایسی کسی چیز سے مدد لینی ہو تو وہ پھر اللہ کے نام سے اور اچھے الفاظ سے مدد لے لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ الفاظ اچھے ہوں یا برے شرکیاں ہوں یا غیر شرکیاں اثر کرتے ہیں بے عزن اللہ اللہ کا اگر عزن ہو ورنہ اسی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ انالائز کر رہے تو وہ نہیں روتے کسی کی بات سے اور نہ امپریس ہوتے ہیں اور نہ کوئی اثر قبول کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کو کوئی وہ دیتے لیکن کچھ روحیں لے لیتی ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا اچھا ہم آگے ذرا جادو کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹاپک چلا ہے نا جادو اسی کے اندر سے اب ایک اور روخ پکڑ رہا ہے بات وہی وہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ کو یہ باتیں اور زیادہ سمجھ آ جائیں گی ورنہ ایک چیز کے اوپر اگر بہت ٹائم لگے تو مشکل ہو جائے گی ایک سوال تھا جو اس کو آگے شروع کرنے سے پہلے اس کا میں جواب دے دیتی کسی نے سوال کیا کہ عقیدہ زیادہ اہم ہے یہ قرآن کی تفسیر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہونا بھی چاہیے یا نہیں اور اگر ہوا ہے تو اچھی بات ہے پوچھنا چاہیے اگر ذہن میں آ رہا ہے لیکن میں آپ سے کسی سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر پورا قرآن بھی پڑھ لیا ہے انسان نے اور اس کا عقیدہ درست نہیں یا کچھ کانسیپٹ کلیئر نہیں تو کیا وہ عبادت تلاوت نمازیں روزہ ذکر ازکار حج زکات صدقات جہاد یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی اگر عقیدہ درست نہیں تو بعض اوقات آپ لوگ آیات پڑھتے پڑتی کہ جب تفسیر پڑی جا رہی تھی نا تو اس میں سب چیزوں میں بیلنس کیا جاتا ہے اس میں صرف عقیدہ پہ فوکس نہیں ہوتا یہ کسی ایک خاص چیز پہ نہیں ہوتا جو قرآن کا مزاج ہے اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن جب الگ الگ سبجیکٹس پڑھے جاتے ہیں تو اس میں پھر ان چیزوں کی مزید ڈیپتھ میں جاتے ہیں رائٹ right? تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے رائٹ right? مثلاً کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو سوال کی نیچر درست نہیں کیوں ہر ایک کا اپنا مقام ہے ایک اگر آپ صرف اللہ کو جانے اور رسول کو نہیں جانے تو دین مکمل ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ رسول کو جانتے ہیں اور ملائکہ کو نہیں جانتے ہیں مثلا اگر کوئی یہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے ہمیں فرشتے نظر ہی نہیں آتے اور ہمارا کیا لینا دینا فرشتوں سے مانے یا نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے تو کیا اس سے دین میں کوئی کمی آئے گی آئے گی نا تو یہ کہنا کہ صرف میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا رسول کو جانتی اس سے بیانڈ نہیں چاہیے مجھے کچھ یہ اتنا امپارٹینٹ نہیں تو یہ کمپیریزن نہیں کریں ہر ایک کا اپنا مقام ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہر ایک چیز کی اہمیت ہے میرے نزدیک یہ اس لیے نہیں کہ میں پڑھا رہی ہوں تو اس سے میرے نزدیک اصول اور بنیاد کی حیثیت سے عقیدے کی درستگی پر ساری عبادات کا انحصار ہے ہماری نجات کا انحصار ہے اگر اس میں بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی جھول رہ گیا یا کنفیوژن کا شکار ہم رہے تو جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی وقت ضائع اس لیے ہر روز مجھے پڑھائی ہوئی باتیں پھر چھڑنی پڑتی ہیں کیونکہ میں نے اپنے ایک ضمیر یا دل کو بھی ایک معیار بنایا ہوا ہے ہے نا لوگ فتوا دے بھی دیں تو اپنے آپ سے پوچھو آنےسٹلی اندر سے میں خود کو پوچھتی ہوں کہ کیا میں نے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا اور جب مجھے محسوس ہوتا ہے نا نہیں ابھی لگتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی حق نہیں ادا ہوا تو پھر دوبارہ اس کو چھیڑتی ہوں آ کے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کنفیوژن کی وجہ سے آپ وہ کسی کو جا غلط فتو دیں یا خود وہ کام کریں یا نہ کریں دیکھیے جہاں حرام کو حلال نہیں بنا سکتے وہاں حلال کو بھی حرام نہیں بنا سکتے ایک چیز اگر شریعت نے جائز قرار دی مثلا جھاڑ پھونک جائز ہے اگر پرانی آیات کے ذریعے اور آپ جا کے اعلان کر دیں سب دم تویز سب حرام ہے تو آپ نے کیا کیا حلال کو حرام کر کے کیا کیا لوگوں کے لیے زندگی مشکل کر دی اور ہر چیز کے اوپر آپ بہن لگا دیں دیکھو اس نے یہ بولا تو یہ بھی شرک ہے اس نے وہ کہا یہ بھی شرک کر رہا وہ بھی شرک کر رہا تو ان باتوں کو اور اچھی طرح ڈیفت میں سمجھنے کی ضرورت ہے تو ایک دن وہ ہوتا ہے جو میں کانسپٹ آپ کو دیتی ہوں پھر اگلے دن آ کے دوبارہ پھر دل چاہتا ہے اور پالشنگ کا بھی کام ہوتا کہ آپ چمک اٹھے افسوس کے وقت کم ہے پالشنگ شاید نہ ہو سکے مگر چھوٹی موٹی عمارت بن جائے گی تو اس لیے آپ کو تو معلوم نہیں فائدہ ہے یا نہیں ہے مجھے خود کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور بہت استغفار سچے دل سے کرنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ اپنی غلطیاں بھی تو نظر نہیں آتی بعض اوقات انسان کو عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو سمجھے ہر چیز پلیس پہ آ گئی اور اگر وہاں گڑبڑ ہو گئی سب کچھ گیا ایک دھماکے میں سب ختم ایٹم بام سے بھی زیادہ خطرناک ہے شرک بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تو اسی سے ڈرایا لوگوں کو چلیے آج ہم ذرا جادو کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں جادو کیا ہے جادو وہ چیز جس کی وجوہات اور اسباب انتہائی پوشیدہ ہوں چھپے ہوئے اسے لغت عربی میں سحر کہتے ہیں نیز جادو کا سحر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کا اثر آخری شب میں فجر کے قریب مخبی طور پر پایا جاتا ہے اس کو یوں سمجھیے کہ کبھی سحری کھائی آپ نے شہری کب کھاتے ہیں فجر سے پہلے جب ابھی روشنی ہو جاتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کو سحری کہتے ہیں وقت شہر جس میں تحجد پڑی جاتی جو ہی وہ پہلی روشنی کی لکیر اٹھی تاجد بھی ختم سہور کھانا بھی ختم تو اس سے آپ اس کانسپٹ کو سمجھے کہ شہر کیا ہے وہ عمل جو انتہائی پوشیدہ طور پہ کیا جاتا ہے جس کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں اور جس کے اثرات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا جیسے شرک ایک پوشیدہ چیز ہے نا تو اس میں جو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں یا جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ بھی بڑے پوشیدہ ہیں تو جادو میں بھی بعض اوقات وہ کام کیے جاتے ہیں جن میں شرک پایا جاتا ہے ٹھیک کچھ تعریف ہے اللہف کہتے ہیں سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیتان کا خرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی شیطانوں کو خوش کرنے والے کام کیے جاتے ہیں گندے مندے کام اور شر کام جس سے وہ دوست بن جاتے ہیں اولیاء شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں سے شیطانوں کے دوست تو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اولیاء شیطان ہوتے ہیں وہ پہلے ان کو خوش کرتے ہیں پھر ان سے مدد لیتے ہیں الزری ہی کہتے ہیں سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے یعنی چیز کچھ ہوتی ہے نظر کچھ اور آتی ہے جیسے پران کے جادوگروں نے رسیاں جو پھینکی تو کیا نظر آنے لگے سانپ سمجھ ابن منظور اس کی توجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے کہ ساہر جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا اسے دینی حقیقت سے پھیرتا ہے ابن عائشہ سے مربی ہے کہ اربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ان کی ایک رائے ہے کہ تبدیلی کرتا ہے یعنی جادو کے ذریعے کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں بعض چیزوں کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ابن فارس شہر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ شہر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے یعنی غلط چیز کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے جس شیطان کا بھی تو یہی کام ہے نا وہ کیا کرتا ہے زیاں الشیطان موم گندی چیز ہوتی بری چیز ہوتی حرام چیز ہوتی ہے اور وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ انسان جسٹیفائی کر لیتا ہے اور اس کے ٹریپ میں آ جاتا ہے مثلاً کوئی مثال دیجیے قرآن مجید سے دیکھیے وہ کون سی دو جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس پورے عمل کو ایک سب کے لفظ سے تعبیر کیا سب والا. جب قابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا تو اس کے لیے کیا آیا اب قتل کیا تھا بری چیز کے اچھی بہت بری چیز اس سے پہلے تو کوئی مثال بھی نہیں تھی تو کس نے دل میں ڈالا قابیل کے کہ بھائی کو مار ڈالو شیطان نے اور اس کے لیے اس نے اس کا یہ عمل کیسا بنا کے دکھایا خوبصورت بنا کے دکھایا یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا ختم کرو اس کو حالانکہ قتل کرنے سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے یا بڑھتا ہے حل نہیں ہوتا اور بڑھ جاتا ہے اچھا بل سولت لکم انفم امرا یہ کہاں ہوا تھا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو میں ڈالا تھا اچھا کام کیا تھا انہوں نے نہیں لیکن کیا ہوا ایسی تعویل انہوں نے کر لی کہ جان چھوڑانی ہے ادھر پھینکاؤ کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد نیک بن جانا پھر زلیخا کا جو قصہ ہے وہاں بھی الفاظ آتے قتل ہو یا حسد ہو یا زنا ہو یا اور بھی جو حرام کام ہے ان کو شیطان بہت اٹریکٹو بنا کے پیش کرتا ہے انسان کے لیے اور انسان پندے میں آ جاتا اسی لیے جب گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے تو انسان کہتا ہے مینا ظالمین جاہلی میں جاہل تھا میں ظالم تھا اللہ مجھے معاف کر دے اب جہالت تو ہم کہتے ہیں لا کو تو یہ کون سی جہالت ہے جہالت ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر پردہ آ جانا یعنی خواہشات اور جذبات کا ایسا پردہ کے انسان کا حاصل کرتا علم جو ہوتا ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے وہ بھی کہیں دور چلا جاتا ہے اور باقی چیزیں غالب آ جاتی ہیں سمجھ گئے بات کی نہیں سمجھے یعنی اس چیز کی جو شکل ہے اس کو تبدیل کر کے پیش کر دیتا ہے تاکہ انسان سیدھے رستے سے بھٹک جائے چلیے تو ابن فارس کہتے ہیں کہ سہر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے اب یہ ساری مثالیں یاد رکھیے گا قتل وغیرہ کی الموجم الوسیت میں شہر کی تعریف یوں ہے شہر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو اب یہ آپ نے الموجم الوسیت میں سے یہ لفظ ڈھونڈنا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے آپ کے پاس ہے یا نہیں آن لائن ہے ہر کلاس روم کے اندر ایک ڈکشنری لازم ہونی چاہیے مصباح اللغات ہونی چاہیے الم و ہونی چاہیے چلیے اگر الم و نہیں بھی تو مصباح اللغات میں دیکھیے سہر کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا مفردات القرآن میں بھی لکھا ہوگا وہاں پڑھیے خود دیکھیے صاحب محیط المحیط کہتے ہیں شہر یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے ٹھیک تاکہ لوگ اس سے حیران ہو کر رہ جائیں جیسے مداری شو وغیرہ کرتے رہتے ہیں جو ٹرکس ہوتے ہیں جس سے کوئی چیز ہوتی کچھ اور وہ کچھ اور بنا کے دکھاتے ہیں امام ابن القیم کہتے ہیں جادو ارواح خبیصہ کے اثر اور نفوس سے مرکب ہوتا ہے اب ارواح خبیصہ کیا ہے جیسے نجس شیطین وغیرہ جس سے بشری تباہ متاثر ہو جاتی ہیں یعنی انسانوں کے اوپر ان کا اثر ہونے لگتا ہے یعنی شیطان انسان پہ مختلف طریقوں سے حاوی ہوتے ہیں دیکھیے کہ شیطان انسان نیک ہو یا بد اس کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے شیطان کیا کرتے انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی ایک کے اندر شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے کس کو کہا تھا صحابہ کو ہاں؟ تو کتنا بھی کوئی شخص نیک ہو کتنا کو کنے کو شیطان اس کو نہیں چھوڑتا اس کے پیچھے بار بار آتا ہے اور جب ایک کامیاب نہیں ہوتا تو پوری پوری فوجیں لے کے آتے ہیں ابلیس اپنے لشکر مقرر کر دیتا ہے کہ اس شخص کو بس کسی طرح پھسلا دو کہیں سے بھی کرا دو گڑبڑ تاکہ اس کی عمر بھر کی باتیں ضائع ہو جائیں کیونکہ اس کی اپنی ایسی ہوئی ہے نا ابلیس سبادت گزارتا نا تو اس کے ساتھ کیا ہوا جب اللہ کی نا پر تو سب کیا کرا پانی میں پیرا تو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ بندے کریں خوب نیک کام اچھے اچھے دن رات تھکیں بڑے بڑے کارنامے کریں اور ایک بات کراؤ ان سے جس سے سب ضائع ہو جائے ان کا وہ اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا اچھا اب اگر وہ ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے خون میں اور پھرتا ہے اور انسان کے اوپر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے تو اس سے انسان کی طبیعت نماز میں بازوقات بھولنے لگتا ہے ہوا کبھی آپ کے ساتھ کبھی وہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے کبھی سستی آ جاتی ہے اچھا اب وہ آتا کیسے آپ کہتے ہیں نہیں, میں تو سارے ذکر پڑھ کے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا تھا کہیں نہ کہیں گیپ رہ جاتا ہے اب ذکر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی تو اندر جا کے وہ وہاں پر جم گئی جتنی دیر پڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے جب رکیں گے اس کو گیپ مل جائے گا بیچ میں سے گھسنے کا ہاں؟ پھر آپ اس کو نکالتے ہیں پھر وہ اندر آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے دل پہ نظر رکھتا ہے جب اس کو خالی پاتا ہے تو ذکر اللہ خنسا انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے پرے ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے اور جب وہ دل کو خالی پاتا ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے یعنی پھر آ ٹھوکر مارتا ہے تو یہ ایک مسلسل جنگ ہے اسی لیے مرتے دم تک فکر کرنی چاہیے کبھی یہ نہ سمجھے نہ پرہزگار پارسا ہو چکے ہیں اب اب مزید کیا پڑھنا اور کیا جاننا اور کیا کرنا ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سیدھے رستے سے کیونکہ اس کی سب سے بڑی کوشش کیا کہ آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روک دے اق ادن نہ کل مستقیم میں ضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے رستے گویا شیطان اس رستے پہ بیٹھا ہوا ہے جو راستہ اللہ کو جاتا ہے اللہ کے قرب اللہ کی رضا اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رستے میں جدوجہد جو, جو, جو بھی چیز اللہ کی طرف جانے والی ہے اس میں خلل اندازی کرتا ہے وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہاں سے اس کو ادھر کر دوں بس تھوڑا سا پسلا ایک قدم پسلنے کی دیر ہے بس پھر کام ہو جائے گا میرا اس لیے بہت آنکھیں کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا اور میرے بہت یہ سوال بار بار آتا تھا کہ کتنی بھی کوشش کریں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے آپ ہو سکتا ہے مضبوط ایمان کے جتنا کوئی زیادہ مضبوط ایمان والا ہوتا ہے کم پہ ہے تو غلطی ہو جاتی ہے پھر انسان میں دامت بھی کرتا ہے کوستا اپنے آپ کو اپنے آپ کو برا بلا بھی کہتا ہے دل میں ہلچل بھی بچ جاتی ہے طبیعت بھی بیزار ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے پھر شیتان مایوسی کے روپ میں آتا ہے کہتے شاید تمہارا نام ان میں لکھا ہوا ہے جنہوں نے جنت میں جانا چھوڑو پرے کیا اتنی سٹرگل کی ضرورت ہے مت تھکو آرام کرو چھوڑو بس سب چھوڑ گو معافی کو نہیں ہونی اور اب تو تم تمہیں پتا ہے نا ریاکاری شرک ہے اور کتنی دفعہ تم سے ریاکاری ہوئی ہوگی تو شرک تو تم نے کر ہی لیا اور عمل تو سارے تباہ ہو ہی گئے تو اور تھکنے کا کیا فائدہ کہتے شیتان ایسی بات بہت سے لوگ تو کہتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے شرک کاری سے اس لیے میں تو سوچ کیوں کروں ہی نہ کبھی آپ کو سوچا آتی ہے نا یہ شیطانی خیال ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بندہ کام ہی نہ کرے تاکہ نہ مجھے اس کے بعد کچھ اور سوچنا ہی نہ پڑے ادھر ہی رستہ بند لیکن جب آپ اس پہ قابو پا کے کہتے نہیں کرنا تو ہے نا اب اللہ کا حکم میں کرنا تو ہے جو بھی ہے تو جس چیز نے اللہ کے فضل سے مجھے بہت امید دلائی اور بہت ہی خوش کر دیا اور میں اللہ سے رو رو کہ دعائیں کر رہی تھی اللہ مجھے تو اس کنفیوژن سے باہر نکال کیونکہ میں انسان ہوں مجھ سے غلطیاں ہوں گی اور تجھے غلطیاں کرنے والے پسند بھی ہیں کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب میں توبہ کروں گی میں رو گی اللہ کیا کہ اللہ کو بھی پسند ہے پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اندر غلطی نہ کروں میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں پھر مجھ سے غلطی ہوگی کیا کروں کیا کروں کدھر جاؤں پھر کیا میرا انجام ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سورت الفرقان کی وائد یاد دلا دی جس میں تین بڑے گناہوں کا ذکر ہے اور اس میں شرک بھی ہے شرک بڑا ہو یا چھوٹا جب انسان اس سے توبہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے مثلا اور اس کے بعد میرے منہ سے نکل گیا بتا دیا میں نے کسی کو اور بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو گئی اور دوسرا بھی خوش ہو گیا تو کہیں ایسا تو نہیں وہ ضائع ہو گیا اچھا ضائع ہو گیا جو میں نے اتنی محنت کی تھی وہ ضائع ہو گئی اور شیطان ضائع ہو گیا کوئی فائدہ نہیں اور کرنے کا وہ ضائع ہو گی. چھوڑو یہ چیز تسلی دیتی ہے کہ جب انسان ریکٹیفائی کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے ایمان لے آتا ہے تو پھر میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیتی صرف استفر اللہ نہیں کرتی استفار کر کے پھر لا لہ اللہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ پر ایمان لاتی ہوں اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں وہ جو میرے عمل ضائع ہوئے نا آپ ان کو سیات آپ کا وعدہ کہ آپ اس ضائع کو بھی واپس ویلڈ کر دیں گے ہے نا اللہ کا وعدہ تو جن لوگوں کو بھی یہ ڈر پڑا ہوا نا کہ میں نے تو فلانی ریاکاری کر دی تھی یا فلاں بات کسی کو بتا دی تھی اور پتہ نہیں ہوا میرا تو ضائع ہو چکا ہوگا وہ کیا کرے توبہ کرے اللہ کو یاد کرے پر امید رہے کیونکہ مایوسی شیطان کی طرف سے سب سے زیادہ معاف کون کرتا ہے اللہ تعالی تو کیا وہ معاف نہیں کرے گا وہ ضرور کرے گا اللہ ان کا افولا افوا فاف تو اس مسکین کو بھی معاف کر دے تو سب کو معاف کر سکتا ہے اور سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اللہ تو من رحمت اللہ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے تو اس لیے کچھ بھی ہو بس امید نہیں چھوڑ کہنا اللہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں میں جاؤں گا ادھر ہی آنا ہے تیرے ہی پاس آنا ہے ہم گندے بچے سے مگر آنا تیرے ہی پاس ہے ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا تو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آپ اچھے کاموں میں پیچھے نہیں رہیں گے چلتے رہیں گے ہمت بنتی رہے گی اور جس دن یہ خیال آ گیا کہ پرفیکٹ ہو گیا وہیں سے خرابی شروع ہو جائے گی بہرحال تو بشری تباہ یعنی بشری تباہ کا مطلب انسانی طبیعت انسانی طبیعتیں متاثر ہوتی ہیں یہ جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ غلط الفاظ کیا اثر کرتے بالکل کرتے کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی تعریف کرے اثر ہوتا ہے نا ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ کی نیند تک ڈسٹرب ہو جاتی اثر ہوتا ہے تو ڈسٹربنس ہوتی ہے نا ابن قدامہ اور اللہ علیہ اپنی کتاب الکافی میں فرماتے ہیں السحر ان تاویز, گنڈوں اب لفظ سمجھا کہ تاویز گنڈے دھاگوں کی گروہ کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن اور خصوصاً دل پر اثر کرتے ہیں رائٹ جسم پر بھی کرتے ہیں روح پہ بھی کرتے ہیں دل پہ بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اچھا کہ جادو کے بھی درجے ہوتے ہیں کوئی تو بہت ہی سخت قسم کی وہ چیز ہوتی ہے اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کی موت تک واقع ہو جاتی ہے بعض اوقات میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اچھے بھلے زندگی گزارتے گزارتے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فیت المون امینا ریخو نبی بین المرجی سورت البقرا ایک سو دو آخر تک ہے پڑی ہوئی ہے نا سب نے پہلے پارے میں اچھا اب آپ دیکھیے کہ آپ کی ذہن میں شاید خیال آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت کیوں, کیوں دیتے کیوں دیتے کیونکہ آتا ہے نا اما رین بنا دن اللہ بھی دن اللہ وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کے عزن سے عزن سے نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزن ہی کیوں دیتے کیوں اگر دنیا میں برا کام کرنے والوں کو آزادی نہ دی جاتی تو پھر ان کا اور ہمارا بھی کیونکہ جو نشانہ بنتے ہیں امتحان کیا ہوتا ہو سکتا ہے اچھا تو اگر امتحان ہی نہ ہو تو دوزخ کیا چیز ہے پھر؟ پاس فیل کیا چیز ہے کامیابی اور ناکامی کیا چیز ہے ایسے سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے ام حسب تم انتد خل الجن مثل الذین خلو قبل ان کھو منا لائف تنون یہ تو ہو گئی روز ہوگا کبھی چھوٹی آزمائش کبھی بڑی کبھی اندر کی کبھی بار کی ٹھیک تو اس میں بڑی حکمت ہے یعنی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اور اس کی مشیت حکمت پر وبنی ہوتی یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے کلی تو پھر یہ جو جادوگر وغیرہ یہ کہاں سے نقصان پہنچا سکتے اس کو نگیٹ کر دینا چاہیے کہ جادو ہے ہی نہیں اور کوئی منتر ہے ہی نہیں اور کوئی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ نفا نقصان اللہ کے پاس ہے تو اس کا جواب بھی اسی آیت میں نا کہ اللہ نے شر کو بھی کام کرنے کی آزادی دی ہے مالک وہ ہے اور شر بس اتنی اس کی رسی دراز ہوتی ہے ٹیسٹ کے لیے جتنا اللہ اجازت دے یہ بالکل ایسی ہے جیسے جراثیم وغیرہ جو ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں تو وہی جراثیم ہوتے فضا میں سب پہ تو اثر نہیں ہوتا کہ سب پہ ہو جاتا ہے بڑی سے بڑی وبا میں کیا سارے لوگ مر جاتے ہیں یا کچھ بچ بھی جاتے ہیں تو یہ کیا شو کرتا ہے کچھ مر گئے کچھ بچ گئے یہ کس کی قدرت کو شو کرتا ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے یہ جادوگروں کی جو بھی آزادی ہے یا جتنی بھی ان کے پاس پاور ہے شر پھیلانے کی لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہے بہت لمیٹڈ اللہ مہربان ہے رحمان اور رحیم ہے اس نے شر کو اتنا کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ سب کو ہڑپ کر جائے بلکہ اسائے موسا رکھا ہوا ہے جو سارے شر کو ہڑپ کر سکتا ہے مس علیہ السلام کو اص دیا گیا تھا نا جب وہ ہر طرف رسیاں بکھر کے سانپ بن کے بھاگنے دوڑنے لگی مس علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے فکر مند ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ القما پیے میں کب پھینکو سب کو ہڑپ کر گیا تو بہرحال حق جو ہے وہ باطل پر فبق الحق ما حق ثابت ہو گیا تو اصل قوت حق کے پاس ہے باطل جو ہے وہ ان اللہ کانا ذہو وہ پائیدار نہیں ہے وہ اصل نہیں ہے اس کو جانا ہی جانا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ نقطہ سمجھ آ اتنا اچھا اب آپ دیکھیں اس کی لیمٹیشنز دیکھیے کبھی آپ نے اخبار میں یہ پڑھا کہ لاہور کے پچاس لوگوں کو جادو کے زور سے ہلاک کر دیا گیا نہیں جادوگر نے فلاں ملک کی حکومت الٹ دی کر سکتے ہیں وہ اتنے نہیں نا فرآن کے پاس کتنے جادوگر تھے بک الصاہر علیم وہ سارے مل کے کیا علیہ السلام کو نقصان دے سکے نہیں دے سکے تو اس لیے یہ بھی ساتھ ہی یقین رکھے کہ یہ بس ایسے ہی جیسے کبھی سر درد ہو گیا اور کبھی کچھ اور ہو گیا اور کبھی بخار ہو گیا اور کبھی کسی کو نظر کا اثر ہو گیا اور کسی نے کچھ پڑھ کے کچھ ایسا پڑھا کے اس کے اوپر اس کی طبیعت خراب ہو گئی بس یہ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے ادر وائز کوئی خدا نہیں ہے کہ یہ مالک ہوں مالک اللہ ہی ہے ٹھیک <سلام> روڈس پہ ایکسیڈینٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے نفع کے اسباب ہیں کہ کچھ کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو اسی طرح کچھ چیزوں سے نقصان بھی ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مسلحت حکمت مشیت کے تحت یہ چیزیں رکھی ہیں اوکے لیکن ہمارا کیا یقین ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے ان کو جو ملا ہے اسی نے محدود طور پر آزمائش کے لیے دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اہم بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اصل جادو کا طریقہ جو عام ہے وہ یہ ہے جس کو لوگ بڑی معصومیت میں گھروں میں بھی بیٹھے بیٹھے کرنے لگتے ہیں جس نے گرا دیتے وقت اس میں پھونک ماری اس نے جادو کیا یہ جادو ہوتا ہے یعنی جادو صرف جادوگر نہیں کرتے جادوگرنیاں بھی کرتی ہیں اور جادوگرنیاں جہاں وہ کسی خاص دکان پر نہیں بیٹھتی وہ گھروں میں بھی پائی جاتی ادھر سے پکڑا یہ پڑا وہ وہ گرا لگا دی سات لگا دی دس لگا دی اس کے لیے لگا کے چھوڑ دی کسی نے کوئی نسخہ بتا دیا کسی نے کوئی یہ کام عام طور پر معاشرے کے اندر گھروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں تو اس لیے جادو کے عمل اور جادوگر اور جادوگرنی کوئی خاص ٹیکنیکل اصطلاحات ہی نہیں ہے کہ کوئی مخصوص لوگ یا گروہ یا گروپ یا کوئی خاص پیشہ ہے وہ بھی ہے لیکن کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے وہ جادوگر بن جاتا ہے اور وہ جادو کر رہا ہوتا ہے اور وہ دراصل شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدْ نفق اس فوق کو کہتے ہیں جس میں آبِ دہن کی بھی آمیزش ہو ٹھیک تھتھکار جس کو ہلکی سی تھوک بھی بار آ رہی ہو ایک ہے خالی فوق جس میں تھوک نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے تھتھک کر کے تھوپ کے قطرے بھی آ رہے ہوتے ہیں بیچ میں اس کو نفرت کہتے ہیں من شر نفاسات تو نفاسا نفاست نفر وہ پھونک جس میں ویٹ ایک ہے ڈرائی بلوئنگ اور ایک ہے ویٹ بلو جسری وہ سٹیم والی جی یہ ایک خاص جادوگر کا عمل ہے جب کوئی جادوگر کسی پر جادو سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ارواح خبیصہ اور شاطین سے بھی مدد لیتا ہے اور دھاگے کو گرا دیتے وقت اس میں پھونک مارتا ہے جس میں لواب دہن ہوتا ہے ٹھیک ہے جب اور جب میں جادو بھی شامل ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ منون نبل جپت و تاغوت ان کا حال یہ کہ وہ جپت اور تاغت کو مانتے ہیں قال عمر رضی اللہ عنہ الجبت السحر تو اشیتان حضرت عمر نے فرمایا کہ الجبت جادو اور تاغت سے مراد شیطان ہے ٹھیک ہے تاغت کون ہے اور جبت کیا ہے جادو یہ کون کرتے تھے بنی اسرائیل اہل کتاب کی بات ہے یہاں جابر کا قول ہے کہ تاغت وہ کاہن ہیں کاہن کون ہوتے ہیں جن پر شیطان اترتا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبری لاتے تھے تو کاہنوں کے پاس کون شیطان اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا یہ بھی ایک طرح سے پیشہ تھا اگر آپ گوگل پہ جا کے جو پیشے ہیں اس کی اگر آپ لسٹ کھولیں کہ کون کون سے آکوپیشن ہوتے ہیں تو اس میں ایک سورسر کا بھی آکوپیشن ہوگا سوسیئر اور ایسٹرالوجسٹ اور میوزیشن یس یعنی میجک از این آکوپیشن آلسو کئی لوگ باقاعدہ اس کو کاروبار بنائے ہوئے مسلم نان مسلم بہت سے اور اس پہ اسلام کا اسلامی فال شریعت اسلامیہ نے اسے باطل قرار دیا ہے اور شاطین جو آسمان سے باتیں سنا کرتے تھے اس پر آپ حدیث سن چکے نا کلاس میں پڑھ چکے انگاروں کی کثرت سے ان کو روک دیا گیا جیسے سورت الجن میں آتا ہے اور ان کی اڑان آسمان تک مشکل بنا دی گئی جادو کفر ہے قطادہ فرماتے ہیں اہل کتاب کو اس کے کفر ہونے کا علم تھا اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ آخرت میں جادوگر کا کوئی حصہ نہیں ہے جو بھی جادو کرے حسن بسری کا قول ہے جادوگر کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ جادو حرام ہے اور سابقہ تمام مذاہب میں بھی اس کا یہی حکم تھا کیونکہ ارشاد ربانی ہے اولا ستا جادوگر جو کچھ بھی جہاں سے مرضی لائے وہ کامیاب ہونے کا نہیں یعنی دنیا میں اگر جزوی کامیابی اس کو ملتی بھی ہے تو آخرت کے اعتبار سے سخت خسارے میں ہے ٹھیک ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک جادو سیکھنا اور سکھلانا دونوں کفر ہیں مصنف عبد الرزاق میں فرمایا من کا نا من اللہ جس نے تھوڑا یا زیادہ جادو سیکھا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ختم ہوا تو شوقیہ بھی نہیں سیکھیے گا کچھ تھوڑا بھی سیکھنا منع ہے جادوگر کے کافر ہونے میں علما اور سلف صلیحین کے اختلاف ہے امام مالک امام اب حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اس کے قفر کے قائل البتہ امام شافی فرماتے ہیں ہم جادوگر سے پوچھیں گے کہ ہمیں اپنے جادو کے بارے میں آگاہ کرو اگر جادوگر کا بیان کفر کی حد تک پہنچ گیا تو ہم اسے کافر قرار دیں گے جیسے اہر بابل کا عقیدہ تھا کہ وہ اس جادو سے کواقب سبا تک رسائی حاصل کرتے تھے سیون اسٹار تک اگر یہی عقیدہ رکھے تو ایسا جادوگر کافر ہوگا اگر جادوگر کی بات کفر تک نہیں لے جاتی تو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ شخص جادو کو مباہ سمجھتا یا نہیں یعنی جائز اگر مباہ سمجھے تو پھر بھی اس پر کفر کا اطلاق ہوگا یعنی جو جادو کو جائز سمجھے وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا بخاری اور مسلم میں جادو کو سات حلال کر دینے والے کاموں میں شامل کیا گیا ہے ان ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اشتنب السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ابو هررا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ مہلک امور سے بچو صحابہ کرام نے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہلک امور کون سے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سحر یا جادو کرنا بلا جرم کسی کو قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال ہڑپ کر جانا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا پاک دامن عورتوں پر توہمت لگانا جادوگر کی سزا کیا ہے جن بن مرفو ان کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد البتن بس حضرت سے روایت ہے مرفون کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے سہی بخاری میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے امال کو یہ خط لکھا کہ ہر جادوگر کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت قتل کر دو بجالا کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کا پیغام سن کر ہم نے تین جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہاں سیدنا عمر کے فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادوگر کو توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے امام احمد اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے کیونکہ جادوگر کی توبہ سے جادو کا علم ظاہر نہیں ہو سکتا امام شافی کے نزدیک جادوگر کی توبہ قبول کر لینی چاہیے کیونکہ جادو شرک سے زیادہ گھنا ہونا نہیں اگر شرک معاف ہو سکتا تو جادو کیوں نہیں لیکن بات یہ کہ جادو کے اندر پھر شرک پایا جاتا ہے کیونکہ فرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تو پھر شرک چھوڑ دیا تھا اور آئے تھے وہ کس لیے کہ کوئی انعام وغیرہ ملے گا یعنی دنیا کے لالچ میں آئے تھے فرعون کو خوش کرنے کے لیے میں سوچتی ہوں کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے حقیقی ایمان جوتا جو ہے السلام نے جب آ کے دعوت دین کی اور کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو تو فرآون نے کیا کہا اپنے درباریوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو بے دخل کرنا چاہتا اور اس نے خود بھی یہی بات کی ان کو ڈر یہی تھا کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی بہرحال اب کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ اب کرنا کیا چاہیے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ سب جادوگروں کو اکٹھا کر لیں ہر طرف ہرکاریں بھیج دیے گئے سب جادوگر کٹھے ہوئے بڑے بڑے ماہر آ ان کا ایک مطالبہ تھا ہمیں ملے گا کیا کیونکہ جادو کس لیے سیکھتے اور کرتے ہیں لوگ کم کچھ کمانے کے لیے پیشہ بناتے ہیں وہ پیشہ ہے اچھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو ہڑپ ہو گیا ختم ہو گیا اور وہ جادو کے ماہر تھے تو انہیں یقین آ گیا کہ موسی سچے ہیں تو فورا بیان زبان ہو کر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے اور توبہ کر لی اس کے بعد کیا ہوا تھا پھر نے دھمکی دی کس چیز کی مار دوں گا اور بڑی سزا صرف یہ نہیں تھا کہ کل کر دوں گا بلکہ سولیوں پہ چڑھاؤں گا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں ایک کاٹ وہ کر بہت کچھ دھمکیاں دی اس نے انہوں نے کہا اقتدام تقاد جو کرنا کر لو نو تقدی حاضر ہے آتے دنیا تو دنیا نقصان کرے گا یہ سچا ایمان تھا یعنی قرآن پاک میں جو سچے ایمان کی مثالیں آتی اسے مجھے یہ مثال بہت فیسینیٹ کرتی کہ آئے تھے دنیا کی محبت میں فرعون کا قرب لینے کے لیے اور وعدہ بھی ہو گیا تھا کہ ہم آپ کو مقرب بنا لیں گے تو جو شخص دنیا کے بادشاہ کے مقرب بننے کے شوق میں آیا اس کو کیسا ایمان نصیب ہوا کہ اب وہ قرب کا شوق میں نکل گیا وہ مال کا شوق میں نکل گیا ہر چیز ہی چلی گئی کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہو گئی دنیا سے نظر اٹھ کے آخرت پہ لگ گئی ہم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ہماری نیت ہے کیوں نہیں ٹھیک ہوتی ایمان کی کمزوری ہے نا یا نہیں وہ جن کی ساری عمر جادو گری بھی گزری وہ تو اتنے سچے مومن بنے کہ ہر چیز حقیر ہوگئی ان کی نگاہوں میں نہ فرون اور اس کا جاو جلال اور مالو دولت کوئی شوق ہی نہیں رہا کسی چیز کا بس ایک ہی چیز سامنے آ گئی اچھا صحابہ کا ایمان بھی ایسا ہی تھا اسی چیز نے ان کو اتنا بے لوس بنا دیا تھا میں کبھی سوچتی ہوں جیسے نماز ہی ہے اپنے بارے میں سوچتی ہوں اگر آپ کو اس وقت کال آ کہ آپ کو پرزیڈینسی میں بلایا جا رہا ہے دل کا حال کیا ہوگا ایکسائٹمنٹ کیسی ہوگی آپ پوچھیں کہ کیا کام ہے کیوں بلایا جا رہا ہے ملاقات چاہتے ہیں آپ سے مسٹر سے ملاقات چاہتے کال آئی آپ کے لیے تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے بڑا خوش قسمت है? اور پھر آپ کام چھوڑ دیں گے باقی نا خوشی خوشی جائیں گے اور اپنے آپ کو بہت خوش قسمت انسان تصور کریں گے وہ تو وارے نیارے ہو گئے پتہ نہیں کس کس کو بتائیں گے مجھے ایسی کال آئی تھی ایسا اوارڈ ملا تھا اور اگر وہ او کال آئے کہ جی آپ کو چودہ اگست کو چن لیا گیا ہے کسی اوارڈ وغیرہ کے لیے تو اور بھی زیادہ اس مثال کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ جب آزان کی آواز ہم سنتے ہیں تو کس کی کال ہوتی ہے کون ہے وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے یا نہیں مالک مانتے ہیں اس کو ربوبیت پر ایمان ہے مانتے ہیں اس کا مالک پوری کائنات کا بادشاہ اور صرف دنیا کا نہیں حیرت ہوتی ہے نا رب العالمین کہا گیا اور مالک یوم الدین کہا گیا رب یہ جو نظر آ رہا ہے موجودہ ایگزسٹینس اور مالک وہ جو نظر بھی نہیں آ رہا اس کا بھی مالک ہے یعنی اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کا بھی کمپلیٹ پرفیکٹ اتارٹی کی بات ہے نا اللہ کی وہ آپ کو کال دیتا دن میں پانچ دفعہ اور نماز کیا ہے اس سے ملاقات کا ذریعہ سب کو چھوڑ کے آپ اس سے مسلح پہ کھڑے ہو کے ملنے جاتے ہیں کبھی کوئی شوق آیا دل میں کبھی فیلنگ آئی کہ ہم سب بادشاہوں کے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں اس نے بلا لیا مجھے وہ بلا رہا ہے مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بلایا تو سوتے میں اٹھ کھڑے ہوں گے پتا نہیں کتنے کتنے الارم لگا کو بلکہ اول تو نیند ہی نہیں آئے گی فکر کے مارے کہ کہیں یہ چانس مس نہ ہو جائے اور نماز کبھی مس ہو جائے تو کوئی غم دکھ لگا کہ کہاں کی حاضری رہ گئی اصل بات یہ یہاں قدر اللہ حقا قدری والی بات آ جاتی اللہ کے حضور حاضر ہونے کا شوق نہیں ہے کیونکہ اہمیت نہیں ہے نا اس کی کوئی یہ کون بلا رہا ہے ہم سکتے وہ موزن صاحب دے رہے ہیں آواز ہم کو وہ موزن تو صرف ذریعہ ہے اس کال کا تو کوئی خرابی ہے اندر ہمارے کوئی نہیں دو چار آوازیں آ گئی ہیں پرکھئے ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے اور رونا چاہیے اپنے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا غم ہمیں نہیں سونے دیتا روٹین ورڈز ہیں روٹین میں لیتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں نہ ہی کوئی ان کو اہمیت دیتے ہیں نہ پھر عملی زندگی میں نظر آتا ہے دیکھیے عقیدہ کا اثر تو عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے اگر وہی نظر نہیں آتا تو پھر کیا اگر ہم فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں اس وقت پہ اٹھتے ہی نہیں اور کہتے ہیں او کیا کروں میری تو آنکھ نہیں کھلی تھی اس تو کوئی بات نہیں اور کون سے سارے پڑھتے ہیں گھر والے بھی تو سوئے رہتے ہیں کیا وہ کان پہ جھوم بھی نہ رنگے کوئی دکھ بھی نہ ہو کبھی ایک دفعہ نہ روئے کہ میرا کیا مس ہو گیا کہ صحابہ اور سلف صالحین اسی طرح ہوتے تھے کہ اگر ان بھی کوئی نماز مس ہو جاتی تھی تو ان کا یہی حال ہوتا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ منافق کے لیے گناہ کیا ہے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی بس ایسے uda دی اور مومن کے لیے جیسے پہاڑ کے بھی گرا بھرے اوپر یہ فرق ہے دونوں میں ایمان والے میں اور منافق میں اور پھر بھی اتنی تسلیاں اپنے بارے میں ہمیں اتنی تسلیاں ہیں اتنی خوش فہمیاں ہیں کہ سب خرابیوں کے باوجود سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے اب یہ کہ جادو اگر ہے تو جادو کا علاج کیا ہے کیا کریں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے جادو سے پہلے حفاظت کی دعائیں وہ آپ کے پاس کتاب ہے نا یا کا اور ایک ہے جب بیماری آ جائے تو پھر اس سے نکلنے کا طریقہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے تو اس میں آپ اس کو بانٹ لیں جادو سے بچنے کے لیے یہ ازکار وغیرہ پڑھیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی سوتے وقت آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد خاص طور پر فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سورت الاخلاص الفلق اور الناس تین تین بار رات کو سوتے وقت البقرا کی آخری آیات مسنون دعائیں پھر یہ دعائیں اوزب کلمات اللہ تماترما خلت بسم اللہ اللہ اللهم اردی ولاف و اللہ ادح بالباَ وشف انتشاء اللہ شفا اللہ شفا شفا اللہ تو جادو اصل میں ایک بیماری ہے جب انسانی جسم پر ہوتی ہے تو شفا کی دعائیں بسم الله عرقی من کل شی کریں دوسرا کوئی پڑھ کے دم کرے منش بک النفِینا سے دن اللہ شفیق بسم اللہ عرقیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفا و من الج بے شک پرندوں کا اڑانا زمین پر خطوط کھینچنا فال بد لینا جبت میں سے ہے یہ جبت اور تاغوت کی جو قسم ہے کہتی ہے کہ پتہ کیسے چلتا جادو طبیعت خراب ہو جاتی ہے بس جو رپورٹس میں نہیں آتا پھر کچھ بھی اس کا جس کو ڈپریشن کا کبھی نام دے دیا جاتا ہے کبھی کسی اور چیز کا کبھی کم اثرات ہوتے ہیں کبھی زیادہ اثرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیئے باقی انشاءاللہ کرو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب السلام علیکم و الله اللہ و